اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زین یا اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں سود کہتے ہیں اصل مال پر بڑھا کر لینا اور مدت میں اضافہ کر دینا اصل مال سے بڑھا کر لیا اور مدت میں اضافہ کر دیا یعنی اس نے کہا کہ قرض لے لو اس نے کہا جی ٹھیک ہے قرض دے دیں سو روپے قرض لے لیا نے کہا جب تم واپس کرو گے اگلے مہینے میں تو ایک سو تین روپے تم دو گے اگلا مہینہ جب آیا تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس نے کہا سو روپے تم اپنے پاس رکھو وہ تین روپے مجھے دے دو اور چلو یہی اگلے مہینے میں مجھے دے دینا اور تین روپے اور دے دینا تو یہ سود ہو گیا یہ مال کو بڑھا دیا ایک طرف دوسری طرف مہلت بھی دے دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ زی نقد وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون وہ اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے لا یقومون کے میں نہیں کھڑے ہوں گے دونوں تفصیلیں کی گئی ہیں اللہ سوائے اس طرح کے کہ کما یقوم جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے اللہ سی وہ انسان یا الشیطان جسے شیطان نے مخبوط کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو دیوانہ بنا دیا ہو شیطان نے جسے چھو لیا ہو من مس اور شیتان کے مس کرنے سے چھونے سے جیسے دیوانہ ہو جاتا ہے جسے جن چمٹ جاتے ہیں کسی انسان کو یہ آدمی اس طرح کی میں کھڑا ہوگا یا اپنی قبر سے نکلے گا تو ایسا دیوانہ پاگل ہوا ہوا ہوگا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو کیفیت جو پیش آئے گی کیوں اور کوئی بات کیوں نہیں گئی کی یہی کہہ دیتے کہ پاگل ہوگا یا یہ کہہ دیتے کہ جہنمی اللہ نے کہا ایسے کھڑا ہوگا جیسے جن چمٹ چاہتا ہے کسی کو کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے جزا اس کے عمل کے مطابق دی دنیا میں بھی عمل یہی تھا کہ پاگلوں کی طرح پھرتا تھا کہ اس نے بھی سود دینا ہے اس نے بھی دینا ہے اس نے بھی, بھی دینا ہے اس کو بھی فون کرو اس کے پیچھے بھی جاؤ اس کے گھر بھی جاؤ یا آپ نے دیکھا ہوگا جو مہاجن جو سود دیتے ہیں ہندو کی طرف پھرتا تھا نا پیسے کے پیچھے جب اٹھے گا قبر سے وہی پاگل پنان اس پہ بتا ہوگا وہاں بھی حرکتیں گئی ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سود کو جو حرام یہاں پر قرار دیا ہے اور اس سود خور کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یہ سارے سود اس میں شامل ہے اور تمام زمانوں کے لیے شامل ہیں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے زمانے میں سود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں طرح کا سود تھا کمرشل انٹرسٹ جسے کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا اور لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے کہ جاؤ اور تجارت کرو اور یہ قافلہ جب واپس آئے گا تو ہم اس ریشو سے اتنی شرح سے اپنا سود واپس لے لیں گے ان کے زمانے میں بھی یہ تھا حزب عبداللہ ابن باسزی اللہ نما کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں بھی سود ایسے دیتے تھے لوگ اور ذاتی اعتبار سے وہ تو سود تھا ہی تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت میں اٹھیں گے یا پیش ہوں گے یہ تھوڑا عذاب ہے یہ پاگلوں کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ اس لیے زالیکا کا اشارہ یہ اس سزا کے لیے یہ اس لیے یہ اٹا یہ, یہ عذاب ہمارا نازل ہوگا بے ان کہ انہوں نے کالو کہا ان مل بیو کہ خرید و فروخت مس الربا یہ ایسے ہی ہے جیسے سود ہے سود میں بھی نفع ملتا ہے خرید و فروخت میں بھی نفع ملتا ہے یہ جو ایک جملہ ہے نا یہ تباہی کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا بے ہے مسد ربا کے تجارت ہے خرید و فروخت ہے مثل سود کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود تجارت کی طرح ہے غور کیجئے اس جملے پہ اللہ نے جن کی گرفت کی ہے نا یہ ہیں بے احتیاطی سے بولنے کے نتیجے کبھی بھی اپنی زبان کو ایسا کھلا نہ کر دے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے انہوں نے کہا ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے ٹھیک کہا نا انمل بے و مستر جو ہے خرید و فروخت تجارت یہ ہے سود کی طرح حالانکہ بے وقوفوں نے کہنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ سود ہے تجارت کی طرح تو اس الٹا کرنے سے اثر انہوں نے یہ کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جتنی تجارت تھی ساری تجارت کو انہوں نے اپنے نزدیک حرام کرا دے دیا انہوں نے کہا تجارت والے کرنے والے بھی ایسے ہی حرام کھاتے ہیں اگر سود حرام ہے تو ہم بھی ایسے ہی کھا رہے ہیں یہی مطلب ہوا نا تو اللہ کے قانون کو یکسر پلٹ دیا انہوں نے تجارت کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا سود کو ناجائز قرار دیا تھا ان ظالموں نے کہا کہ اصل تو سود ہے وہ جائز ہے تجارت بھی جائز ہے تو اللہ تعالی نے اس غصے کی وجہ سے اپنا اتاب نازل اپنا غزب نازل فرمایا اتاب بھی نہیں غضب کہ انہوں نے کیا کیا ہے اصل میں سود کو جائز قرار دیا اور پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ گویا ہو گیا کہ سود جو ہے وہ حلال ہے جائز ہے دنیا میں سارے کاروبار سود پہ ہی ہوتے ہیں اگر وہ یہ کہتے کہ سود بھی ایسے ہی نفع دیتا ہے جیسے تجارت تو پھر بھی کوئی بات تھی انہوں نے کہا تجارت یہ سود ہی ہے تو ان کے نزدیک سود اصل ہو گیا کہ دنیا میں سارا کاروبار یہی ہے اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے اللہ تعالی کا غضب اللہ نے فرمایا وہ اللہ البڑے اور لوگوں یاد رکھو اللہ نے درست قرار دیا ہے تجارت کو وہ حرمر اور اللہ ہے جس نے حرام قرار دیا دیکھا یہ ہے حاکمانہ بات یہ نہیں کہا آسود کیوں حرام ہے اس میں غریبوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہ وہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے صاف جواب دے دیا کہ اللہ البے وہ حرمر روا میں اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور میں اللہ ہوں جو تجارت کو جائز قرار دیتا ہوں اب بولو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر معاملہ انسان کی عقل سے حل نہیں ہوتا کبھی کبھی اللہ تعالی حاکمانہ جواب دے دیتے ہیں کہ تم اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو ہم نے یہ حکم نافذ کیا کل کو کوئی پوچھنا شروع کر دے کہ گدے کا گوشت کیوں نہ اور اس کے مقابلے میں اسی جیسا جانور ہے گائے اس کا اس کا اس کا کیوں جائز تو اب کیا جواب دے کتنی عقل کی توجیحات کرے سوال پوچھنے کے لیے بھی تو ڈھنگ چاہیے عقل ہونی چاہیے عقل ہو اتنی سی ذرا سی اور اس پہ توڑنے لگے شریعت کے احکامات کو عجیب و غریب بات اسپتال میں ایک مرتبہ ہمارے ہاں بجلی چلی گئی دیہات کا علاقہ اکثر چلی جاتی ہے تو ہم واش روم میں تھے اور ہیں وہاں ایک کام کرتا ہے لڑکا دوست ہی ہمارا تو آ کے زور زور سے اس نے دروازہ کٹایا ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں نے کہا کیا ہوا ہے اندر سے بولا تو کہنے لگا کہ وہ میں وہ لائٹ لایا ہوں مومبتی ہے اور آپ دروازہ کھول دیجئے ہم اندر رکھ لیں میں نے کہا ضرورت نہیں کہنے لگا نہیں آپ دروازہ کھولیں آپ آنکھیں بند کر لیجئے ہم اندر رکھ دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جو میں باہر آیا تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ آنکھیں بند کر لیں میں جو اندر ہوں تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آنکھیں اپنی بند کر لوں اور تم جو باہر سے آ رہے ہو تو تم نہ اپنی آنکھیں بند کرو میں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے اس کا جواب دو اب اس کا تو جو جواب بنا نہیں تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے میں نے پوچھنا یہ تھا کہ بھونی پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو گھوڑا ہے یہ جائز ہے نہ جائز ہے میں نے کہا تمہیں اتنی تو بات کرنے کی نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں بند کروانی ہے یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھیں بند کرنی اور چلے ہو تمہیں وہاں بھون نہیں پائے کی فکا پہ بحث کرنے کے لیے یہی یہ ہوتا ہے مطلب دھنگ سے بات کرنی نہ آئے اور شریعت پہ اعتراض کہ جی شریعت کی کیا حکمت ہے اور شریعت نے یہ کیا کہا ہے حضرت تھانوی نب اللہ مرکز سے کسی نے پوچھا کہ حضرت, پوچھا کہ حضرت یہ جو پاؤں پر مساح کرنا ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت فرمایا کیسے تو اس نے اس المائدہ کی آیت پڑھ دی حضرت فرمایا میں حیران کہ اس میں دیہاتی آدمی کو کیا سمجھاؤں کہ اس آیت میں کیا ہے مطلب اصل تو کہنے لگا کہ اس آیت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے ہم نے ترجمہ پڑھا اور ترجمے میں یہی لکھا ہے تو آخر کچھ باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت تو پھر آپ نے بتایا نہیں کہ ہم مسا کرنا چھوڑ دیں تو اس نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ مسا کرنا بھی چھوڑ دو اور ترجمہ پڑھنا بھی چھوڑ دو دونوں ہی چھوڑ دو تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس ترجمے کو سمجھ دو. یہی حال ہوتا ہے یہاں دیکھا انبے مستر انہوں نے کہا سود یہ انہوں نے کہا خرید و فروخت اور تجارت ایسے ہی ہے جیسے ربا وہ اللہ البے اور اللہ ہے جس نے بے کو تجارت کو حلال قرار دیا وہ حرمر اور اللہ جس نے ربا کو سود کو ناجائز قرار دیا فمن جا سو جس انسان کے پاس پہنچے مویزاتن یہ نصیحت مر رب اس کے پر کی طرف سے فنتہا باز آجائے جائے چھوڑ بس ختم ہو گئے سود کے کاروبار جس کے پاس یہ پہنچے سود کے متعلق حکم فنتا باز آ جائے رک جائے اور یہ آئے جب نازل ہوئی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ سود کی بات کرتے تھے ایسی چیزیں سب چھوڑ دی سب ختم ہو گئی اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا جتنے سود ہیں میں سب منسوخ کرتا ہوں اور اصل زر واپس دی جائے گی اور سب سے پہلے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا اس پہ عباس رضی اللہ ان کے سود کو ختم کرتا ہوں اپنے گھر سے اپنے خاندان سے دین کو شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہم لوگ ہیں اللہ نے کہا فنتہا باز آ جاؤ اور اس کے لیے ہے ما صلف جو کچھ وہ لے چکا ہے یعنی اب یہ تم نہ کرنا کہ جو تم سود دے چکے ہو اس کے پاس جا کے تقاضا کرنے لگو کہ ہم نے اتنے روپے تو سود کے دیے تھے وہ واپس دے دیں اللہ نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں اس کو تم چھوڑ دو جو لے چکا ہے اس کا معاملہ وہ امرح اللہ اللہ کے ساتھ ہے اب اللہ جانے اور وہ جانے جو باز آ ہے اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ جانے اور وہ جانے جو کچھ لے چکا تھا لے لیا وہ من اور جو اب بھی اعادہ کرے گا عادے کا مطلب یہ ہے کہ سود کو جائز سمجھے گا اس حرمت کے باوجود سود کو جائز سمجھے گا فلا کا اسحاب النار یہ جہنم میں جانے والے ہیں ہم فیحا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں اس لیے کہ یہ سود پورے معاشرے کو چوس لیتا ہے اور سودی انسان سود لینے والا انسان بالکل بے رحم ہو جاتا ہے تو جو کوئی بھی اس حکم کے بعد سے جائز سمجھے گا وہ ہے کافر اور جائز تو نہیں سمجھتا لیکن کاروبار بھی نہیں چھوڑتا تو وہ فاسق ہے کافر نہیں ہوگا یمحک اللہ الروا اور لوگو اللہ مٹاتا ہے محک اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل آخری راتوں کا ہوتا ہے نا وہ مٹتا چلا جاتا ہے یمحق حق اللہ اور اللہ مٹاتا ہے اور ربا سود کو و یوروی اور اللہ پرش کرتا ہے یوروی رب پردیگار پرش کرنے والا یوروی بڑھاتا ہے اس صدقات ان صدقات کو ان نیکیوں کو جو تم کرتے تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سودی کاروبار ہیں یہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو کر رہیں گے معیشت تمہاری برباد ہو کر رہے گی اللہ اس سے مٹاتا ہے اسی لیے اب تو بڑی جدید دنیا ہے اس میں جتنے سود کے کاروبار قومیں ہیں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو سب کنگال ہو جاتے ہیں اور پھر جب پیسے کی ضرورت انہیں آتی ہے کہ آپ پیسہ اور کہاں سے لائیں پھر یہ اسلحہ بیچتے ہیں ڈرگس بیچتے ہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں قوموں کو آپس میں ہتلا کے لڑواتے ہیں تاکہ اپنے ملکوں کی معیشت مضبوط رہے